السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ. علی اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری. للہ رب لا شریک امرتو انا اول پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگیٹس مقرر کیے تھے مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے لکھا کہ ورزش کے دوران ایکسرسائز کے دوران کیا کیا جا سکتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے بہترین چیز ہے صبح شام کے ازکار اور تسبیحات جو ہمیں ہر روز کرنی ہی چاہیے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک وقت تھا جب میں شروع کرتی تھی واک تو الحمدللہ کرتے کرتے ایک پارہ ہو جاتا تھا تو اس میں جو موٹے موٹے لفظوں والے پارے آتے ہیں بالکل لائٹ سے وہ جو بچوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں اس میں پورا قرآن پاک لے کے تو مشکل ہوتی تو ایسا ہو کہ جو دور سے دیکھ کے آپ پڑھتے جائیں کہ نہ تو آپ اسی کے اوپر فوکس کریں پورا اور نہ ہی آپ کی پھر واک متاثر دوسرا تھا کہ ناشتے میں بریڈ کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے جی اوٹ میل سیریلس اور دودھ کھجور اور پرٹیکل کوئی چیز بتائیں جو ایک ایوریج شخص کر سکے رات کی بچی کی روٹی کھجور کے ساتھ دودھ کا کپ پانچ منٹ میں فارغ جی ایپل بوائلڈ ایگز یس yes. بوائلڈ ایگز جو ہے وہ بھی ایک فل ڈائٹ ہوتی وہ بھوک بھی نہیں لگتی انرجی بھی فیل ہوتی اس میں کلر ہوتا ہے اور کلرز بہت ہارمفل ہیں اس میں براؤن سے زیادہ براؤن کلر ہوتا ہے مختلف دنوں میں مختلف چیزیں اٹ اس گڈ آئیڈیا کیونکہ ہر روز ایک ہی طرح کی ڈائٹ لینے سے بھی بعض اوقات انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ٹھیک ہے تو اس پر بھی ہمیں ایک ڈیفرنٹ آپشن جو ہیں وہ لکھ لینی چاہیے کیونکہ میرے شخص کو ہر چیز لکھنی پڑتی ہے ورنہ میں بھول جاؤں گی کیونکہ میں نے اس پہ توجہ نہیں دینی میں صرف دیکھنا اور کرنا ہے سوچنا نہیں ہے میرا دماغ ان کاموں کے لیے نہیں ہے یعنی میں اپنا وقت کیسے سیو کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے کام ان کو ایک habit کے تحت کرتی ہوں اور ان کو سوچتی نہیں ہوں اور نہ ہی اس پہ لمبی چوڑی روزانہ کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے بس دیکھ لیا اور اپنا کام کیا توجہ فوکس کسی اور چیز پہ ہے. تو آپ کو پرائٹائز بھی کرنا ہوگا کہ زیادہ اہم کیا ہے کہ دن بھر بیٹھ کے کھانے کے مینیو اور پلاننگ ہم کرتے رہنا اور کچھ ٹائم سے خریدنے میں لگا دینا نہیں اگر خریداری کے لیے بھی آپ نے جانا ہے تو اس وقت میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں مثلاً راستے میں تسبیح تو ٹھیک ہے وہ سب سے آسان کام ہے اس کے علاوہ بھی میں نہیں کہتی کہ تسبیح کو کم چیز ہے لیکن آپ نے صبح ایکسرسائز میں بھی تسبیحات کر لی اب پھر تسبیحات کریں گے تو باقی کام کب ہوں گے گڈ یہ کہتے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں راستے میں سفارا رکھا ہوتا ہے اور اپنی امانتے جو ہیں سبق یاد کرنے کی وہ پوری کرتی رہتی ہیں گڈ آئیڈیا جی شیئرنگ ویری گڈ اگر آپ بچوں کا مسلم پک کرنے جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں ان کو کہانیاں سنا ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں کل ہم نے اس کے فائدے پڑھے کہ کیا کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے اور اگر ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ انٹریکٹ بھی کر رہے ہو نا اس تلاوت سے ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی سنتے جانا پیسو لسننگ اور ایک ہوتا ہے لسننگ جو ایکٹیو لسنگ ہوتی ہے اس کا بیٹ ڈبل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے جیپس جی. کرنے کا yes. یعنی کہ جو بھی آپ نے بس لیکچر سنا یا نوٹس بنا اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ 24 فور کے بیچ میں اگر آپ ایک پڑی ہوئی چیز کو دوبارہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں, ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے تو وہ علم پکا ہو جاتا ہے کہتے تھرٹی پارا انہوں نے یاد کیا تھا بھول گیا تھا انہوں نے سوچا کہ اس کو یاد کر لیں گی کیونکہ ہوتا پتہ کیا ایسی چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالے رکھتی ہیں گلٹ کریئٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم انڈر پریشر رہتے ہیں اور کام نہیں مزید کر پاتے ٹھیک ہے تو ہر ایک شخص ایکٹیولی سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کون سی جو اسے باڈر کر رہی کون سی چیزیں جو فرض کے درجے میں اس کی رہتی ہے اندھا دھند امیٹیٹ نہیں کرنا کسی کو یہ ایک چیز یاد رکھنی کل کی حدیث یاد ہے کہ جو بندہ خود نہیں سوچتا آخ بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہا ہے تو ایک جیکٹ سب کو نہیں فٹ آتی یہ میں مختلف لوگوں کی آپشنس اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہر ایک کو ایک چیز نہیں سوٹ کرے گی تو جب ایک ٹارگٹ سیٹ کرے تو ایک دو تین چار پانچ چھ آپشنس لکھ لیں ہو سکتا ہے سردیوں میں ایک کرے گرمیوں میں دوسری کرے جب موڈ بدل جائے تو آپ تیسری چیز کا اختیار کر لیں تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ جب اندر بگاڑ آئے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ دیں کیونکہ وہ شیطان لانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہیبٹ پختہ نہ ہو تو اس سے بھی بچنا ہے آپ نے جی بالکل ریڈنگ کی عادت ڈالیں ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں آپ کچھ کہیں گے سہذا جیسے اب habit to develop ہو جاتی ہے نا ہماری مثلا جو بھی ہم ڈفرنٹ چیزیں ڈسائڈ کرتے لیکن اس کے بعد یہ جی ہے کہ اس میں بہتری کیسے لے کر آئیں یا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھیں تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف جو ویب سائٹ پہ لیکچرز ہیں وہ سنتی رہتی ہوں مثلا یہ کہ تلاوت قرآن کا جیسے آپ نے کل بتایا تو اس کے لیے ایک لیکچر جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کیسے کریں اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جب آپ دوبارہ سنتے ریفریش ہو جاتا ہے اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم نے ایوری ڈے کرنی ہے ایک کنٹینیوس عمل ہے نا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے خوشبو کم ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر میں مختلف لیکچرس نماز کے سنتی رہتی ہوں جیسے ایک جو لیکچر نماز تحجد کا طریقہ وہ جب میں نے سنا تو اگرچہ وہ تحجد کے بارے میں تھا لیکن نفل کے لیے مجھے بہت موٹیویشن ملی اس میں زیادہ ریگولیرٹی آئی پھر اسی طرح نماز میں خوشبو کیسے پھر اس کل جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ہوم ورک کریں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں روحانی اور جسمانی تو اس میں مجھے وہ منہاج القاصدین کا ایک لیکچر یاد آیا تھا کہ اس میں انہوں نے دو باتیں کہی تھیں کہ علی بن حسین جو تھے وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں یہ بات مجھے بہت اسٹرائک کی میرے وضو میں بہت خوشو آ گیا جیسے جب میں لیکچر سنا پھر اس میں دوسری چیز تھی کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ بالکل ایک لکڑی کی طرح سٹف ہو جاتے تھے تو میں نے فیل کیا کہ ہم ان نیسیسری موو کرتے ہیں نماز میں نا کبھی کیا ہلا رہے کبھی کیا ٹھیک کر رہے تو میں نے نماز میں کوشش کی کہ میں زیادہ سٹل ہو کے کھڑی ہوں تو ساز جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں جیسے فرد ڈاٹ کام الہدا ہے اگر اس میں ہم آڈیو لیکچر میں جائیں تو پوری لائبریری ہے ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ کہ ایک جیسے زیادہ کامپریہسو لائبریری ہے کہ ایکسپریشنس کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک چیز موجود ہے تو مجھے تو یہ چیز الحمدللہ بہت موٹیویٹ کرتی کہ عادتوں میں پختگی کیسے لائیں یہ بات درست ہے کہ جب ہم ایک کام کرنے لگ جاتے ہیں نا وہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ روح کم ہونے لگتی ہے ایک اسپرٹ کم ہونے لگتی ہے. پھر ہم ہیبیچل ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہو ہی جانی چاہیے ایسے جیسے کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا کمپیوٹر کو بھی ریفریش کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے فاسٹ ہو جاتا ہے نا اور وہ جو بیچ میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں ختم ہو جاتی تو ہر چیز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے جس خاص مسئلے کا آپ شکار ہیں تو آپ جس نے بناج القاسدین کتاب کا بتایا یا اور آپ نے ماضی میں جو جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ سنا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ دوبارہ اپنے آپ کو پھر ٹریک پہ لا سکتے تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا کریں کہ کس چیز نے آپ کو کہاں کیا تھا کون سی ہیبٹ پختہ کرنے میں آپ کو کوئی خاص شخص یا کتاب یا لیکچر کام آیا تھا کیونکہ ہر ایک کا مزاج جو شخصیت فرق ہوتی ہے کسی کو ایک طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسی کو دوسرے کا انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو خود پہلے اینالائز کریں کہ کی کیا چیز آپ کو فائدہ دیتی کیونکہ اصل مقصد ہے نا کہ اس چوٹی تک پہنچنا ہے اوپر چڑھنا ہی چڑھنا ہے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے اس گھاٹی کو عبور کرنا ہے جو ہمارے سامنے بھاگ تو نہیں سکتے کہیں بھی تو کون سی چیز ہمیں اوپر چڑھنے میں مشکلات کے باوجود مدد دے گی اس کو تلاش کریں کون سی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے کون سی چیز آپ کا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے اسے اختیار کریں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آداد بننے کے بعد ان کے اندر روح کا قائم رکھنا اور ایک شعور کے ساتھ ان چیزوں کو زندگی میں اختیار کرنا کہ اسے انجوائے کریں اگر آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا صرف آدر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر. ایک اور مجھے مزے کی بات جات آئی وہ ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مرد ہیں نا وہ گاڑی چلاتے تو بہت کرسٹ کرتے نا کبھی کس کو گالی کبھی کس کو اب مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو بس وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اب یہ روڈ ایسی ہے اور یہ ٹریفک ایسا تو میں نے نا دوا شافی کا لیکچر تھا زبان کے بارے میں نا اور اس میں ایک آپ نے بیچ میں بتایا تھا شیطان کہتا ہے کہ زبان کے مورچے پہ بٹھا دو اور کوئی خیر کی بات اس شخص کے منہ سے نکلنے نہ پائے تو میں نے وہ لیکچر اس طرح سیٹ کیا کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہیں پلے ہو <laughs> تو وہ جب ہم بیٹھے اور میں نے وہ پلے کیا تو اللہ کے شکر الحمد اللہ کے اس دن کے بعد نہ پھر جب بھی ہوتا تھا کچھ تو میں کی پر میں بیٹھ کے آ کے تو وہ اب کوشش کرے گا کہ کوئی خیر کی بات نہ نکلے تو اس طرح کے ریمائنڈرز جیسے گاڑی میں ٹریولنگ ٹائم کے لیے بہت افیکٹو رہتا ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں پھر یہ بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پٹری سے نیچے اتر جاتے ہیں جیسے گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے نا تو ہم لوگوں کی بھی گاڑی بار بار پٹڑی سے اترتی ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنی نوٹ کرنا ہے آپ نے ان کو بھی لکھ لینا ہے جیسے وہ ابھی بات ہوئی نا کہ شیطان زبان کے مورچے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کوئی خیر کی بات نہیں نکلنے دینی وہ اپنی پوری جد و جہد میں ہے کوشش میں ہے کہ کس وقت کس جگہ پر اس کو میں پھسلا سکتا ہوں دیکھیں ہم سارا دن نہیں پھسلتے یہ بھی یاد رکھیے لیکن جب آپ کچھ مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کسی خاص سچویشن میں ہوتے ہیں کہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پھسلتے وہ اپنا نوٹ کر لیں کہ کل میں نے اپنا اس پہ ٹھیک ٹھاک محاسبہ کیا اور رات کو باقاعدہ رو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور اللہ تعالیٰ فورن دکھاتا بھی ہے سجھاتا بھی ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ دیکھ بھی لیتے ہیں توبہ بھی کہہ ہیں پھر دوسرے دن وہی کرتے ہیں تو اس پہ میں کافی غور کرتی رہی کہ کس چیز کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کھڈے میں پھر نہ جس میں ایک دن گرے تو میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں میں پھسلی وہ کون سے مسائل تھے جن کی وجہ سے میرا یہ ریئیکشن تھا وہ کون سی چیزیں تھیں جس سے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا تو میں نے سارے جو فیکٹرز تھے ان کو میں نے نوٹ کر لیا اور پھر میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ ان جگہوں پر پھسلن ہے یہاں میں نے زیادہ کیئرفل ہونا ہے آپ بھی اپنا دیکھ لیں کہاں بگڑتے ہیں کہاں مسئلہ کرتے ہیں کس شخص کے ساتھ بات کرتے ہی آپ سب بھول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کمزوری کیونکہ اس کے باہر ہم انسان نہیں ہے پھر ہمارا مجاہدہ کیا ہے یہی مجاہدہ نا سیلف ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا بندوں کے ساتھ بھی لیکن سب سے زیادہ تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم ٹھیک ہوئے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا جب اپنی غلطیاں اور کمزوریاں ہم خود پکڑنا شروع کر دیں اور ان کے اسباب جانے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے طریقے اختیار کریں اللہ سے دعا اور ذکر یہ ساری چیزیں مددگار ہیں لیکن پھر بات کیا ہے کہ جب تک آپ قدم نہیں نا اٹھائیں گے ایک تو دس قدم نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے تو وہ قدم نہیں ہم اٹھاتے تو وہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو دن بھر کا محاسبہ اور مجاہدہ یہ مجھے بھی آپ نے یاد دہانی کرانی ہے ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے اس کتاب کو پڑھتے وقت محاسبہ ہوگا تو مجاہدہ شروع ہوگا تو اس چیز کو دیکھنا ہے کیا ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہاں پھسلن ہے میری زندگی میں ہاتھ کی یا زبان کی یا قدم کی پھر خاص طور پر رات کے وقت یا تو سونے سے پہلے یا رات کو جماعت کھلے یا نماز کے بعد جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں کوئی بھی ٹائم ایسا کہ جس میں آپ اپنے آپ کے اندر جھانک سکیں لوگوں کے بیچ میں نہیں جھانک سکتے اس وقت بہت سے ہمیں سہارے مل جاتے ہیں تو محاسبہ کا ٹائم لکھ لیں آج کا کام اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے صبح کے وقت آج کتنے لوگوں نے صبح پڑا ہے الحمد اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے کنٹینیو کرنا ہے اس کو چاہے کچھ بھی ہو بس کھول لیں کھول لیں قرآن مجید کو کیونکہ اصل میں نا وہ دل پہ شیتان بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کھولنے دے گا وہ اتنا مشکل بنا گا اس کو کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے کسی طرح میں ادھر ادھر نکل جاؤں لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو پکڑ کے اس کے اوپر لانا ہے کہ نہیں میں نے ہاتھ اٹھانا اور کھولنا ہے اور قرآن مجید رکھنا ایسے ہے جو آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو جسے تنادر ٹپ ورنا اگر آپ نے بہت اونچا دور رکھا ہوا ہے یہ کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا پھر بھول جائیں گے سامنے ہاتھ کی ریچ میں اور جہاں سب سے آسان ہو آپ کے لیے اٹھانا اور جس سے آپ بھولے نہیں پھر ٹھیک ہے نا ہاں جی پیریڈ آتے بریک آتی ہے لسننگ کر لیں گلوز پہنے میں نے کھول کے دیکھ کے آنکھوں سے پڑھ لیں منہ سے بولے نہیں تلاوت نہیں کریں آنکھوں سے دیکھنا تو نہیں منا کہ منع تاکہ عادت نہ خراب ہو اپنی عادت کو بچانا ہے ورنہ سات دن نہیں پڑا بلیو می آٹھویں دن واپس نفس کو اس جگہ پہ لانا سخت مشکل ہو جائے گا بعضو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو جگہ پر ہوتے ہیں صبح کے وقت ویسے کچن میں کہ آپ نے ناشتہ بنانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم میں یا کسی اور سٹڈی میں یا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے جہاں بھی کوئی ہوتا ہے یا ٹریولنگ میں ویسے آپ دیکھتے کہ گھر میں آپ کو ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں لیکن ٹریولنگ ٹائم میں آپ انجوائے کر کے پڑھ سکتے ہیں کی کیا آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے تو آپ اس ٹائم پکا کر لیں اسے دو تین جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں قرآن مجید کہ ادھر نہیں تو ادھر ادھر نہیں تو ادھر پکڑنا اپنے آپ کو خود ہی آپ نے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے آپ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے تو بہت سی خیر کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ خود قرآن مجید کی تلاوت سننے اور پڑھنے کے اپنے ہی فائدے ہیں اور پھر چھٹی کا دن کیسے گزارنا ہے اس کا پلانر بناتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ جب چھٹی آئے سنڈے کا دن آئے تو پھر پرو ایکٹیولی پہلے سے پلان کیا وہ ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیں چلیے کل ہم نے نماز اور صحت کے بارے میں بات کی تھی اسی سے شروع کریں گے تھوڑی سی پھر یہی کہوں گی کہ کیا صحت ضروری ہے کہ نماز اور صحت پہ ہم بات کریں موجنے بیمار اور بستر میں پڑھے رہے ہیں. کیا خیال ہے نہیں کل جہاں پر جو خاتون بیٹھی تھی ان کی یہ بات مجھے بار بار دن میں یاد آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پروگرامنگ اس طرح کی ہے یا ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم ہزار سال تک کام کر سکتے ہیں یعنی ہمارے جسم کو اس طریقے پہ بنایا ہے اور ہم کس قدر نہ ہیں اور کس قدر ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کو سوچ کے آئے کریمہ بھی پڑھیں کسی وقت الحتا سبحان کا میری صحت خراب ہے تو اسے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا اللہ نے تو آسن تقویم پہ پیدا کیا ہے ہر چیز بہترین طریقے کی دی ہم نے اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کی ہے تو اگر ہم سب اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنی صحت خراب کر چکے ہیں تو کیا کرنا ہے ابھی وقت ہے نا کہ تھوڑی سی مزید کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی کام کا بنائے اس میں ہمارے کلچر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ویسے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا خیال نہیں رکھتا لیکن اگر کوئی بیمار ہو جا سارے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں سب اس کا خیال رکھنے لگتے اس لیے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بیمار رہنا پسند کرتے ہیں ہے تو انتہائی غلط بات لیکن ہوتا بازو کچھ اس میں مزید میں پڑھ رہی تھی الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے اسے آپ سے شیئر بھی کروں گی اس میں ہیلتھ کے بارے میں ایک ہولیسٹک اپروچ ہے جس میں باڈی اینڈ سول دونوں کو اپروچ کیا گیا تو اس میں اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب ہماری سول متاثر ہوتی ہے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ باڈی پہ ظاہر ہوتا ہے یعنی جسم کس طرح بیمار ہوتا ہے تو ہیلنگ پھر صرف جسم کی کر کے بات نہیں بنے گی جب تک سول کی ہیلنگ نہیں ہوگی اینڈ دس از فیکٹ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گی اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کے نسبت خواتین زیادہ بیمار ہوتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ عورت کے مخصوص جو جسمانی کیفیات ہیں ہر مہینے اس کو بیمار ہونا ہوتا ہے پھر بچوں کی ولادت یہ سارے ایسی کیفیات ہیں جو ایک صحت کے نسبت بیماری سے قریب تر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ اموشنلی ویک ہوتی ہیں تو ہر ایک کی بات ان کو لگ جاتی ہے ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتی ہیں کسی کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتی تو ہمارے جسم کے کچھ حصے مسلسل ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ایسے گلینڈ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں کہ جن سے اس قسم کی سیکریشنز ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کا حصہ بن کے مسلسلوں میں ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں سارے ٹیسٹ کلیئر آ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ سوچتی بہت ہیں یہ زیادہ زیادہ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیں گے تو اس کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوتی ٹھیک کھا بھی رہے ہوتے ہیں باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ نماز میں ہے ذکر میں ہے قرآن میں ہے آپ جتنی چاہیں دوائیاں کھا لیں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں ویسے کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں کچھ لکھی ہوئی تھی لکھتے کہ امیر خان نے برقعے میں ملبوس اپنی اہلیہ کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب تک اس کے علاج پر تین لاکھ روپے سے زائد خرچ کر لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا خاتون زیر لب بڑ بڑائی نہ جانے وہ خاوند کی بیان کردہ رقم پر موترز تھی یا وہ اپنی بیماری کے بارے میں اعتراض کر رہی تھی خاوند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی تب سے مجھے اس کے علاج پر ہر ہفتے تقریباً ایک ہزار روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. اسے کبھی بائیں ہاتھ کبھی دائیں ٹانگ کبھی سر درد کی شکایت رہتی ہے ایسے امراض خواتین کو اکثر لاحق رہتے ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ خود خامدے کے پاس ہے لیکن اسے کون ایجوکیٹ کرے کہ ایک ہزار روپیہ خرچ کرنے کی بجائے تھوڑی سی پیار محبت توجہ چند باتیں سن لینے سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی لیکن نہ وہ کوئی بیٹوں کو بتانے والا ہے بلکہ الٹا ان کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں اور وہ اور بدزن ہوتے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے وہ جیب سے تو خرچ کرتے رہتے ہیں صحت پر لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے اچھے دوست اچھی کمپنی وہ بھی مہیا نہیں ہوتی باز اوقات تیسرے یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط تعلق اتنا اسٹرانگ تعلق کہ کچھ بھی سر سے گزر جائے انسان کو پرواہ نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اگر اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد اس کو زندگی سے نکال دیا جائے لیکن یہ سب کچھ سکھایا نہیں جاتا جس کے نتیجے میں جب تک تو لوگ تھوڑے جوان رہتے ہیں پھر بھی اسٹریس لیتے رہتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے چون بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک دم بےکار ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی عادت ڈالی جائے جوانی میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا جائے اور سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیا جائے بہرحال سٹریس ریلیس کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے جس میں سب سے پہلی چیز تو وضو ہوتا ہے اور وضو جو ہے وہ نہ صرف ایک انسان کو فریش کر دیتا ہے بلکہ پاک صاف کر دیتا ہے اور اس صفائی سے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت حاصل ہوتی ان اللہ یہ بالکل ابتدائی وحی میں میں کیا حکم آیا وقر فہجر تو نماز میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ہاتھ منہ دھونا ہے بلکہ اس کے ساتھ کپڑوں کو بھی پاک کرنا جائے نماز کو بھی اور پورے ایک ماحول کی پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور یہ سارا عمل جا اللہ تعالی اس سے محبت کرتا اللہ حب المتحرین اگر ہم یہ سوچ کر وضو کرنے جائیں اگر یہ سوچ کر اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے اگر یہ سوچ کر ہم اپنے گھر کی صفائی کریں کہ اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی تو آپ دیکھیے دل میں جو خوشی کا ایک احساس ہوگا اور جتنی بھی محنت ہو اس کے بعد آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جس سے اللہ سبحان تعالیٰ محبت کرتا ہے اور محبت بڑے بڑے مشکل کاموں کو کیا بنا دیتی ہے آسان لیکن ہم دن میں کیا ایک بار بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جائیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں باقی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں صاف ستھرا کرتے ہیں ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں کیوں کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن ملے تاکہ لوگ ہمیں کریں اسی لیے نا اب خواتین کپڑوں کے اوپر اتنا کیوں خرچ کرتی کسی شادی پہ جانے کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے ایکسپٹینس کے لیے نا کہ اگر ہم اس لیول پر نہیں ہوں گے تو ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ تو توجہ ساری کسی اور طرف ہے اور جب لوگ پھر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے شوہر دیکھتا ہی نہیں کیا پہنا ہوا ہے تو پھر عورت کا کیا حال ہوتا ہے اور اکثر مردوں کی حالت ہوتی ہے کہ ان کو رنگوں کی بھی بعض کا پہچان نہیں ہوتی وہ زیور کے لیے پیسے تو دے دیں گے لیکن وہ ان کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے یا پہن کے کون کیسا لگتا ہے انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اتنا ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو اپریسیشن ہمیں عورتوں سے ملتی ہے وہی مردوں سے ملے وہ نہیں ہوتی ان کے ان کے وہ سینس نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو صبح سے شام تک کھپ رہی ہے اس کام میں جب اس کو ملے ہی کچھ نہیں اس کے نتیجے میں سوائے ٹینشن اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کے کچھ کمایا ہی نہیں تو کدھر جا رہے ہیں ہم تو ہمیں اپنی پرایورٹیز چینج کرنی ہوگی ٹھیک ہے ہم اس میں پرزینٹیبل ضرور ہو لیکن یہ زندگی کا فوکس نہ ہو وضو کرنے کیوں جائیں ہاتھ منہ دھوئیں کیوں نہائیں کیوں غسل کیوں بال سوارے کیوں ناخن تراشیں کیوں جسمانی صفائی کریں کیوں یہ ساری تکلیف اٹھائیں کیوں مسپاک پہ پندرہ منٹ لگائیں کیوں کیوں ایک ہی دل میں خیال آئے خیال ایک ہی آئے دو بھی نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دان گندے نہیں ایک ہی خیال آئے اللہ کی محبت کے لیے اور جس دن وہ مل گئی نا کسی کی محبت کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی آپ کیونکہ جب وہ فیل ہونے لگتی ہے نا تو وہ دو عالم سے بے کرتی ہے دل کو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اندر کہ جو مرضی کو آپ کے ساتھ بے پرواہی کر رہے ہیں. آپ اسٹرانگ رہتے ہیں. اور جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو بہت سی چیزوں سے فائٹ نہیں کر سکتے نہ اپنے نفس سے کر سکتے نا لوگوں سے لوگوں سے مطلب کہ لڑائی جھگڑا نہیں لیکن ان کے رویوں سے تکلیف دہ رویے جن کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم جلتے رہتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں سوائے خود کو خوار کرنے کے ٹھیک تو تہارت اللہ کی محبت کے لیے بس اس کو ایک سلوگن کے طور پر نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ کبھی بھی اس میں کوتا ہونے لگے تو فوراً ڈریں کہ اچھا اللہ کی محبت سے دور نہ ہو جائیں گے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بعض مواقع پہ نہانا ضروری ہے بعض پہ ضروری ہے وضو سے پہلے آپ استنجا وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں انسان جراثیم سے پاک ہوتا ہے بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت طریقہ ہمارے دین نے سکھا ہے کہ بایاں ہاتھ اس تنجے کے لیے استعمال ہو دایاں ہاتھ کھانے کے لیے جتنے بھی گندے کام ہیں چاہے ناک صاف کرنا ہے چاہے آپ کو اور وہ سب لیفٹ ہینڈ سے کیونکہ دھونے کے باوجود بعض اوقات ناخنوں کے نیچے ان لکیروں کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم ایسے رہ جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے کھانے میں یا آپ کے باقی اچھے کام کرنے میں شامل ہو جاتے جو بیماری کا باعث بنتے ہیں ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح بازوقط مٹی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صابن سے بھی زیادہ انسان کو صاف کرتا ہے ہم لوگ ہر مٹی جھاڑتے ہی رہتے ہیں لیکن مٹی کے اپنے کچھ فائدے ہیں اور اس کے اندر ہیلنگ پاور بھی ہیں اب تو بہت جگہ کی مٹی کو باقاعدہ مساج کے لیے اور مختلف ٹریٹمنٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور خصوصاً اگر آپ کو نہانے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت فریش فیل کریں گے اور بازو کے نیند نہیں آتی کچھ لوگوں کو بچوں کو نیند نہیں آتی کہتے ہیں بچے سوتے نہیں سوتے نہیں آپ ان کو ذرا سا گرم پانی میں ڈال دیں پھر آپ دیکھیں کیسے سوئیں گے تو اسی طرح ڈائجسٹ سسٹم بھی اس سے بہتر ہوتا ہے کئی لوگ نہاتے تو ہیں پانی بہا دیتے ٹھیک ہے ایک لوٹا پانی بہانا کافی ہو جاتا ہے نہانے کے لئے لیکن کبھی کبھار اپنے آپ کو سکرب کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ جسم کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں جب وہ جمے رہتے ہیں اور ان کو آپ رگڑتے نہیں ہیں تو آپ کے مسام ہی نہیں کھلتے تو جب مسام ہی نہیں کھلتے تو فریشنیس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اس لیے نہانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اسی طرح ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا جو ہے وہ کتنا پسندیدہ اور اس سے نماز کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے باقی صحت جو میدے اور آنتوں وغیرہ اور دل کے بہت سے امراض جو ہیں وہ دانتوں کی صفائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اب دیکھیے کہ پاؤں جب دھوتے ہیں تو اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے ناخنوں کے آس پاس اور دو انگلیوں کے بیچ میں بھی جو خلال کیا جاتا ہے پھر اسی طرح باقاعدہ ناک کی صفائی جو کی جاتی ہے وضو کے اندر وہ کتنی اہم ہے تو ہمارے فضا میں کس قدر پولوشن ہوتی وہ ساری پولوشن دھل جاتی ہے ہر وضو کے ساتھ تو وہی حدیث یاد کر کہ جس کے دروازے پر نہر ہے دن میں پانچ دفعہ نہ نہارا ہے اس کے جسم پہ کوئی میل دوسرے لفظوں میں کوئی بوجھ رہے گا ہی نہیں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذکر کی بات ہوئی تھی تو بیسیکلی ذکر جو ہے وہ آپ کا سٹریس ریلیز کرتا ہے اور نماز ذکر کا بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے یعنی ذکر الگ طور پر بھی اور ذکر نماز کے اندر بھی اس کے علاوہ ذکر کیا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت تو ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری لکھ لیجئے صرف تصویر پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے تلاوت بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے اور باقی چیزیں بھی پھر چونکہ آپ سے کہا تھا کہ نماز اور صحت کے بارے میں مزید کچھ لکھے پڑھیں تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نماز دن میں پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے روحانی نفسیاتی جسمانی بہت سے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک روحانی فائدہ اس کا کہ اللہ سے براہ راست کنیکشن اور اس سے ایک دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے انسان کو ہر طرح کی پریشانی اور غم سے اس وقت نجات ملتی بلکہ پریشانی اور غم ہو تو اس کا نسخہ کیا بتایا گیا وسطین بےصبری و پھر اس کے بعد یہ کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے ایک کسٹ ہے 99 یا 98 میں وہ لیکچر دیا گیا تھا نماز کیا سکھاتی تفصیل کے ساتھ اسے میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا کیا, کیا اس کے فائدے ہیں؟ کیا کچھ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور پھر رکوع کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو اس سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے اگر انسان شعوری طور پر یہ کرے پھر انسان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے پانچ دفعہ آپ نے حاضری لگانی ہوتی ہے اور ٹائم کی پابندی کا بھی حکم ہے انت سلادہ کا نتین کتاب موقوط پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج بھی اور کچھ مسائل کا حل بھی فوکس ہونے میں ہے نماز ہمیں فوکس ہونا سکھاتی انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے جسے میں نے ذکر کیا تھا نا کو آپ نکالیں زندگی سے لیکن ہم بازار ڈسٹریکشن نکال دیتے ہیں اگر فوکس ہونا پھر بھی نہیں سیکھتے یہ بھی سیکھنے کا کام ہے اس کو بھی کرنا آنا چاہیے ہاؤ ٹو بی فوکسڈ پھر جسمانی طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کی پوری ایکسرسائز ہے لوگ جو یوگا کرتے رہتے ہیں اور مختلف اور کام اگر آپ صحیح طور پر اپنے پورے اعزا کو سب سے پہلے تو ہے کہ کھڑے ہونے کا پوسچر آپ کا صحیح ہو بالکل اسٹریٹ آپ کے کندھے ہوں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی ہوں پھر رکوح میں بھی پراپر آپ کی یعنی بیک اسٹریٹ ہو اور گٹنے جو وہ بینڈ نہیں کیا ہوئے ہو جیسے ان کو اسٹریچ کیا ہو پھر اس سے ریڈ اور کمر کی ہڈی کے پٹھے وغیرہ جو ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ پوری سرکولیشن ہوتی ہے خصوصاً جب آپ گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس پر پوری باڈی کا ایک اسٹریس آتا ہے یعنی ایک وزن آتا ہے پورا تو اس سے پوری ایک سرکولیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی پھر آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے اوورال وہ بھی امپروو ہوتا ہے اسی طرح لمبا سجدہ کرنا جو ہے اس میں ایک آج سے ٹپ شروع کریں کیونکہ میں خود بھی ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا غور کر رہی ہوں مثلاً اگر آپ کو رکو میں تین دفعہ تسبیح پڑنے کی عادت ہے تو اس کو پانچ دفعہ کر لیں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں تو سات دفعہ کر لیں اور آپ کر کے دیکھیے تھوڑا سا بھی انکریز کریں گے نا ہوں گے وہ چند سیکنڈز ہر رکعت میں چند سیکنڈز آپ بڑھاتے جائیں اس کے ایک ذکر زیادہ ہو جائے گا دوسرے آپ کے جو ایکسرسائز ٹائم ہے زیادہ ہو جائے گا تو آپ نماز کے بعد زیادہ بہتر فیل کریں گے بہ نسبت اس نماز کے جو بس ہل جل میں ختم کر دی جاتی اسی طرح جب آپ لمبا سجدہ کرتے تو پورے جسم کا خون جب ایک طرح سے سر میں آ جاتا ہے اور وہ پورے اوپر کا ایریا جو ہے آپ کا پورا نروس سسٹم اور آنکھیں کان زبان ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ خون کا بہاؤ زیادہ تر سر کی طرف آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف طرح کی جو شوائیں وغیرہ ہیں یا مختلف جو ریز ہیں فضا کے اندر اب ہر وقت ہم کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوز ہیں ایون یہ جو لائٹس ہیں ان کی بھی ریز ہوتی ہیں. تو اس سے ہمارا پورا جسم ایک طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو بھی دھوپ میں نہیں نکلتے باہر نہیں نکلتے ہر وقت ہم ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں. صبح سے شام شام سے سبیر ہماری اندر ہی اندر بند جگہوں پر ہی ہوتی کیونکہ ہمیں یا ڈسٹ الرجی ہوتی یا ویسے وقت نہیں ہوتا باہر نکلنے کا یا دھوپ لینے کا نتیجن وہ پورا سسٹم جو ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے نماز جب آپ زمین پر پڑتے زمین پہ سر رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اثرات ہیں اس طرح کی جو ریز ہیں وہ جسم سے خارج ہوتی پھر خواتین کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس کے لیے سجدہ جو ہے وہ بہت مفید ہے صرف پیریڈس کے دنوں میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز جو کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے خواتین سے ان سات دنوں میں معاف کر دی گئی یہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں کسی کے اس کو ساتھ نہ بنا لیجیے کیونکہ کچھ لوگوں نے ساتھ ہی بنایا وہ سے. Anyway. اسی طرح کچھ اور بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی مثلا کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے خون کی نالیاں فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور خون کے دباؤ میں مزید جو برداشت کی قوت ہے وہ پیدا ہو جاتی پھر مدافعتی نظام جو ہے امیون سسٹم وہ بہتر ہوتا ہے پھر کچھ ریسرچ ایسی کی گئی ہے کہ جس میں اوقات نماز اور باڈی ردم جو ہے اس پر ریسرچ کی گئی ہے اس میں زہر رابح ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے الاستشفاء بسلات نماز سے صحت یعنی نماز پڑھنے سے کیسے انسان صحت مند رہ سکتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہمارے جسم میں جو انرجی کے اوقات ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کورٹیزون ہارمون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہارمون آف ایکٹیویٹی ہے اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جس کے بنا پر ہمارے باڈی میں انرجی اور چستی آتی ہے اور انسان محنت اور جسمانی مشقت کے قابل ہو جاتا ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ نماز چھوٹی ہے اگر ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا خون کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے تو نیچے زیادہ سجدے یا اس طرح کی مشقت نہیں ڈالے گی اللہ یہ کہ اس سے پہلے کا وقت جو ہے تحجد کا اس میں آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سکھ فضا میں اوزون ہے جو کہ او تھری ایک گیس ہے اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کا ہمارے اعصابی نظام پر عمدہ اثر پڑتا ہے زہر کی نماز سے قبل کوٹیزون کا لیول کافی گر جاتا ہے ظہر سے پہلے اور زہر کی نماز انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر, پر سکون کر دیتی ہے پھر کیلولا کا وقت ہوتا ہے اس سے مزید فائدہ ہوتا ہے پھر اثر کے وقت انسان دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے اور خون میں ایڈیٹنل جو گلائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہارمونز نکلتے ہیں ان کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جس سے جسمانی طور پر انرجی حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت نماز پڑھنے سے ان ہارمونز میں پھر کمی ہوتی ہے اور ان کو قابو رکھا جاتا ہے تو اسی لیے اثر کی نماز کی خصوصی نکداشتہ کا حکم دیا گیا اور یہ دل کی بیماریوں کو ایک طرح سے پھر کنٹرول کرے گی کیونکہ اسی سے بی پی زیادہ بڑھتا ہے اسی سے پھر دل پر اثرات ہوتے ہیں مغرب کے بعد کوٹیزون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس وقت ایک اور ہارمون میلٹون جو کہ ریلیکسیشن اور نیند لانے کا باعث بنتا ہے وہ جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ہارمون کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کرتا ہے اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو ٹرن آن کر دیتا ہے تو اس طرح نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہماری جسم کی جو کیفیات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں اور شاید کاٹرجن کم ہو جاتا ہے تو پھر کی نماز نسبتا لمبی کر دی گئی ہے اور پھر رات کے آخری حصے کے تحجد اور پھر صبح جب کلاک ہماری شروع ہوتی ہے اس وقت مختصر نماز رکھی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یوروپ میں اس بات پہ ریسرچ کی گئی کہ تہجد کے وقت اٹھنا انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور ڈپریشن کا علاج ہے اس میں اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اور زیادہ ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں اس وقت دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں استغفار کا وقت ہوتا ہے اپنے سارے گناہوں کی معافی کا اور استغفار کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں بالاسہاری ہم یس اور باقی بھی ذکر ازگار کر کے انسان روحانی طور پر چاہ کو چوبند ہو جاتا ہے دن بھر کام کرنے کے لیے اور پھر جب انرجی لیول لو ہوتا ہے تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور پھر ہمارے کھانوں کے اوقات بھی ہم نے کچھ ان کے ساتھ ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں صبح کا ناشتہ ہوتا ہے پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے پھر چار بجے کی چائے ہوتی ہے پھر رات کا کھانا ہوتا ہے دو نمازوں کے بیچ میں تو اس کی تو ہم کافی پابندی کرتے ہیں تو امید ہے کہ نمازوں کی بھی ایک اور اس پر بات کی گئی ہے نماز اور صحت پر ایک مثال ہے کہ مسلمان چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازوں کی ادائیگی میں فر سنت نفل ملا کر کل اڑتالیس رکھتے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹ رکت پڑتے ہیں جبکہ ایک رکت میں کل سات شکلیں ہیں یعنی سیون پوزیشنز ہوتی ہیں رائٹ right؟ اور یہ فورٹی ایٹ ٹائم سیون کو اگر آپ ملٹی کریں تو کتنا بنے گا تھری تھرٹی اس طرح ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا جوان ایک دن کی پانچ نمازوں میں ان پوزیشنس کو 336 ٹائم چینج کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ کڑے ہوتے پھر رکو کرتے پھر کڑے ہوتے پھر سجدے میں جاتے پھر بیٹھتے پھر جاتے ہیں پھر رائٹ لیفٹ یعنی کتنی ایکسرسائز ہے ایک ہی رکت کے اندر تو جب یہ ساری رکتے آپ پڑھیں اور اتنی دفعہ آپ اتنی موشن میں رہیں تو آپ خود سوچیں سستی کہاں رہے گی لیزینس تو خود ہی بھاگ جائے گی اور پھر اگر اس میں خوشبوخو بھی ہو تو پھر ہر باڈی کا اس جو ہے اس کے اندر ایک تازگی ہو جاتی پھر کہتے ہیں کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قیام اور اس میں سجدے کی جگہ نکاح کا جو ارتکاز ہے فوکس ہے ٹھیک دوسرا رکو میں پاؤں کی جگہ نگاہ کا ارتکاز جو ہے یعنی فوکس کرنا اور سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز یعنی نگاہیں بھی فوکس ہوئی اور جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں لٹرلی آپ اگر تھوڑی دیر سجدے میں رہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے اب آپ لوگ جڑ کے بہت بیٹھے ہوئے ورنہ میں ابھی آپ کو تین منٹ سجدے میں رکھتی تو پتہ چل جاتا کہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہم خود کبھی اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے ایک دفعہ مجھے رمضان میں جب ہرم جانے کا اتفاق ہوا اس سال میں دیکھا نسبتاً کم طویل سجدے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایسا لگتا تھا دل باہر آنے لگا ہے جب شروع شروع میں جیسے ہوتا تحجد کی نماز میں خاص طور پر بہت لمبے سجدے ہوتے تھے لیکن جب اس نماز کے بعد آپ فارے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں کون سے ہارمون سارے جسم میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں ہیپی ہارمونز ہوں گے آہ, کہ وہ اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی اور ساری ٹینشن ریلیز ہو چکی ہوتی ہے ٹینشن ریلیز کرنا اور سٹرس ریلیز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کیا کہتے ہیں فرمائیے سہزا جیسے میں چائنیز ڈاکٹر کے پاس گئی نا تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ بات جو لگی تھی عبادت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارے کانوں میں نا بہت تھن بلڈ ویسلز ہوتی تو جس وقت ہم وضو کرتے ہیں اور ہم بساک اگر اچھی طرح کریں تو جیسے وہ مجھے ایکسرسائزز بتا رہی تھی نا کہ تم اس طرح سے کیا کرو کیونکہ کانوں میں ایسی بلڈ ویسلز ہیں وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتی پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایسے کرتے تو بہت حیران ہو رہی تھی کہ تم لوگ پانچ دفعہ دن میں کرتی گئے تھے پھر تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس میں شاید نائنٹی ایٹ پوائنٹس بتائے جاتے ہیں پوری باڈی کو کیور کرنے کے جو کان کے صرف اس میں بیلس بھی اسی سے ہوتا ہے پھر استاذ جیسے ہاتھ کی جو انگلیوں کے فرنٹ ہے हुँ. اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جیسے پاؤں کی پانچوں انگلیاں جیسے دس انگلیاں جو سائنس آئی سے سارا کنٹرول کرتی سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ان پہ پر پریشر پڑتا ہے نا اسی طرح مطلب سات ہڈیوں پہ جو سجتا ہے تو مینلی وہ سات ہڈیاں ساری مین بلڈ ویسلز ہیں ہماری باڈی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ ان پہ ذرا سا اگر پریشر ڈالا جائے تو ایک دم سے پوری باڈی میں فریشنیس آتی हुँ. تو اگر صحیح طریقے سے کریں تو باقی ایک بہترین جس کو کہتے ہیں کہ فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز ہے نماز لا. بالکل امام زحبی کہتے ہیں جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے تو فکریں پریشانیاں غم ہمارے جسموں کو کمزور کر دیتی ہیں کہیے فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا مطلب پیشانی کا ایریا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو ہم سجدے کے وقت زمین پر رکھتے ہیں اس ایریا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیشیشن یعنی وہ بھی اسی ایریا سے ہوتی ہے اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دس از رائٹ اور رانگ تو سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو کسی ایکسپیرینس کو کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں سینس آف انالیس وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے اور اس کے بعد جب ہم نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے جب ایک انسان دن میں پانچ دفعہ اپنے فرنٹل کارٹیکس کو زمین پر بچھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ تھوڑا سا رگڑتے ہیں تو خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے آپ نے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا سردی لگتی ہے سردیوں میں ہاتھ ملے تو کیا ہوتا ہے فرکشن آتی ہے سپلائی تیز ہوتی ہے خون زیادہ ہو تیز ہو اسکن وائٹ ہو تو گال بلش کرتے ہیں سیکلی exactly یہ بات کہ یہ ایک ہیلدی لائف کی نشانی ہے جب ایک انسان پانچ دفعہ نماز پڑھتے وقت اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ رکھتا ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے رب کرتی ہے اس سے کیا ہوگا پوزیٹیوٹی آئے گی اسٹیمولیشن ہوگی آٹومیٹکلی ایک انسان صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا نماز پڑھنے والا شخص کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف آتا ضرور ہے اگر اس کی نماز میں واقع میں یہ بات ہو کہ میں نے اپنے رب کا بندہ بننا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو سائنٹیفکلی چیزیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات پہ یقین دلایا جائے بلکہ یہ کہ اللہ نے کوئی کام بھی ہمارے نقصان میں نہیں کیا اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے آج ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بھی یعنی ویسٹرن لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی لوگ مختلف قسم کی پولوشنس کو لے رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں نوائز پولوشن ہے باہر بہت شور ہے جیسے آپ دیکھیں ریڈیئشنس ہیں لائٹس ہیں آپ باہر جاتے ہیں آپ کی آنکھیں چوندے جاتی ہیں خاص طور پہ کپڑوں کی مارکیٹس میں اور عجیب عجیب سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے ہوتا ہے نا ایسا تو یہ ساری نگیٹو انرجیز جو ہیں ان کو آپ کیسے ڈسمینیٹ کریں گے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور جب زمین پر ہم اپنا فور ہیڈ رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام نیگیٹو انرجیز کیا ہو جائیں گی نکل جائیں گی اچھا دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پیشانی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے جو ماتھے ہوں گے ان کو چمکا دیں گے کیونکہ دنیا میں ہم اس سرکولیشن کو تیز کرتے رہے ہیں ریڈنس اور آپ دیکھیں کہ شائننگ جب کسی کی اسکن بہت فیئر اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاء چہرے کے اوپر آپ کو ایک ریڈنس یا فریشنیس نظر آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے تو قیامت دن چمکتا و چہرہ نظر آنے کے لیے یہی بات ہے کہ فور ہیڈ چمکے گا یہ مارکیٹنگ دن کی मैं میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ضروری ہے اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا آپ لوگ زیادہ تر یگ لوگ ہیں تو ان چیزوں کو پوری کنوکشن کے ساتھ لیں تاکہ دنیا داروں کو یہ پتا چلے کہ دین دار کتنے مزے میں ہیں دونوں چیزوں کو لیتے اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس تو نکلیں گی ہی نکلیں گی قیامت کے دن اللہ اور پھر یہی پیشانیاں ہوں گی جب دنیا میں ججمنٹ کرنے کے بعد بھی غلط فیصلے کیے اور اس پر عمل کیا تو انہی پیشانوں سے پکڑ کر گسیٹا جائے گا تو بالکل یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت کے خلاف نہیں اگر آج ہم کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں دنیا تو ملے گی ملے گی اور آخرت میں بھی چار چاند دل جائیں گے انشاءاللہ شاء جزاک اللہ تو بات ہو رہی تھی سٹریس کی کہ جب ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو اس سے ہمارے سرٹن ہارمونز جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کا حصہ بن جاتے ہیں وہ نظام بھی اللہ نے کسی حکمت کے لیے رکھا ہے نا کوئی وجہ ہے اس کی اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کا آسابی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور یہ ہارمونز اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل لتھارج جی اتنے میں آپ نے دیکھا ایک سانپ آ رہا ہے آپ کی طرف تو آپ میں طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ تھا اس نے ایسے ہارمونز ریلیز کیے کہ جس سے آپ کے اندر انسٹنٹ ایک طرح سے انرجیسی سی گئی یہ کس لیے تھی تاکہ آپ بھاگ سکیں تاکہ آپ فائٹ کر سکیں آپ سانپ کو مار سکیں اس کے پیچھے دوڑ سکیں یا کوئی بھی ایکشن لیں اب جب آپ دوڑتے ہیں تو وہ انرجی کہاں جاتی ہے استعمال ہو جاتی لیکن اگر آپ صرف سوچ کے کہ فلاں نے مجھے سانپ کی طرح ڈنگ مارا اور آپ کے وہ گلینڈ جو وہ حرکت میں ہیں اور پورے سسٹم کے اندر سکون کے اندر وہ دوڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھے سوفے پہ ہیں یا لیٹے ہیں بیڈ میں تو اب ان کا کیا ہوگا کہاں جائیں گے وہ آپ نے ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا نہ اٹھے نہ کوئی ایکسرسائز کی نہ نماز پڑھی نہ کچھ بھی نہیں کیا یہ تو آپ ہی کو کھا جائیں گے نا یہی چیزیں تو پھر کئی بیماریوں کی شکل میں نکل آتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی معنوں میں صحت چاہتے ہیں تو پھر کس کی طرف دوڑیں اللہ کی طرف دوڑیں اور نماز پراپر طریقے سے ادا کریں ان ہارمونز کی وجہ سے کتنی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر آپ ہر ہفتے ڈاکٹر کو ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں یہ شاید کوئی پرانا آرٹیکل تھا اب ہزار والا ٹائم بھی گزر گیا ہے ہوتا کیا؟ ہوتا کیا صرف یہ کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ, کہہ دیا وہ اس نے یہ کیا سارا وقت پریشانیوں کی باتیں سوچتے ہیں ایک خوف کا شکار رہتے ہیں حل تو یہ نا کہ پھر انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ سے دعا کر لے گا ذکر کرے گا توکل کرے گا خوف اور محبت اللہ ہی کی ہوگی تو خود بخود یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی پھر آپ واقعی مانوں میں پروڈکٹ ہوں گے ورنہ آپ پروڈکٹ نہیں ہو سکتے آدھا وقت تو آپ کو پریشانی میں اور مول لٹکانے میں گزر جائے گا اور دوسروں کے آپ کو دیکھ کے چہرے لٹک جائیں گے نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا آپ سبب بنے دوسروں کی بیکاری کا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل پہ آ جائیں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو فرض کے درجے میں کرے اور صحیح طور پر کرے تبھی صحیح فائدہ بھی ہوگا اگلی چیز تھی روزہ اور تزکیا تو سال میں ایک مہینہ تو اللہ سبحان فرض کر ہی دیا ہم پر لیکن ہر مہینے کچھ روزے رکھنا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی حدیث میں آتا ہے سیام و من ولاسطیا ہر مہینے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا تھرٹین فورٹین ففٹین یہ تین دن جو ہیں وہ بہترین دن ہے جس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزے رکھ سکتے ہیں پھر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑتا اور آج کل تو میں دیکھ رہی تھی گیارہ گھنٹے کا دن ہو گیا ویسے ہی ٹائم کم ہو گیا اور آسان ہے روزے رکھنے تو اس سینے کے کینے کو دور کر دیتا جس کے سینے سے کینا دور ہو جائے وہ کتنا ریلیکس ہو گیا وہ جتنی دیر اس نے سوچنی ہے اپنے کیلے کے کڑن میں اتنے وہ کچھ اور کام کرے گا بہتر چیز سوچے گا ایک اور حتیث میں آتا ہے اصیام جنتن و من حسن حسون روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے قلعہ ہے قلعہ کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کے بال بچوں مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑھنے کا امکان ہو سکتا ہے نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے تو روزہ ان غلطیوں کا بھی کفارا ہے جو ہم دن رات فتنے میں پڑ جاتے کبھی کہیں پھسلتے ہیں, کبھی کہیں پھسلتے ہیں. تو ان چیزوں کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اور ہمارا روحانی تذکیہ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی ہمیں ایکٹیو بناتا ہے فالتو چیزیں اندر جانے سے رک جاتی ہیں جو بہت سی بیماریوں کا سبب ہے بے وجہ کھانا بے وقت کھانا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اور کھانے کی طرف دھیان رکھنا ایک بچی نے اپنے کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح جب اس نے صرف اس چیز پر عمل شروع کیا کہ ہر وقت نہیں کھانا تو اس کو سامنے رکھ کے جب اس نے اس عادت کو کنٹرول کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی کہ آلہ تیری خاطر میں یہ چھوڑ رہی ہوں تو مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جس کسی سے بھی میں نے کوئی بات کی اس کو امر بال معروف اور نہیں انل منکر کے اس بندے نے فوراً میری بات مان لی بہت سال پہلے جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایک چیز شیئر کی کہ کوئی کرسچن مشنری تھا پاکستان شاید آیا تو اس سے ان کی اپنی ملاقات ہوئی تھی یہ کسی اور کی اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں لیکن خلاصہ کیا ہے کہ وہ جس کو جو کہتا تھا لوگ اس کی بات مان جاتے تھے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے کہ تمہاری باتوں کا اثر بہت ہے اور آپ بات کرتے کسی سے تو لوگ فورن سن لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوں کہ جب میرا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں یعنی میں اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو منواتا ہوں تو یہ مجھے اس کا سلا ملتا ہے کہ جب میں خود کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو دوسروں کو بھی کرنا مشکل نہیں رہتا اور عموماً ہر ایک اپنے مذہب دین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے اور کرسچینٹی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رحبانیت کے جو بھی چھوٹے موٹے اثرات باقی ہیں کہ کسی بھی چیز سے خود کو روکنا یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر آپ کا اشارہ بھی بازو کا دوسرے کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے کچھ ماں باپ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ اس حد تک نہیں ہوتا فرق کس چیز کا ہے اگر آپ اپنی خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ سو لیکچر دیں کسی کو ہزار باتیں سمجھائیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا نہ اس کو سمجھ آئے گی کیونکہ آپ کو وہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کنٹرول کرتے کیسے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر آزمائے نہیں اس کو خود کو روکا ہی نہیں تو جس دن آپ خود کو کچھ چیزوں سے روکنے کے قابل ہو جائیں گے اس دن آپ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کے اہل ہو جائیں گے اور روزہ اس میں بہت زبردست معاون اور مددگار ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے جو ایک بہت شدید خواہش ہے انسان کی اس سے روک لیتا ہے تو ہر مہینے کے تین روزے آپ کو یہ انرجی بھی دیں گے روزے کے بارے میں مزید کچھ پڑھنا چاہیں کچھ لانا چاہیں ریسرچ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم تاکہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے سب کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے پھر صدقہ اور زکوۃ اس سے انسان کو ایک تحفظ ملتا ہے صدقہ جو ہے وہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خُذ من اموالہم صدقتا تطہرہم و تزکیہم بہا و صلی علیہم اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ یا زکاة دو تاکہ ان کو گناہ اور رنج و غم سے پاک کرو اور ان کا تذکیہ کرو اور ان کے لیے دعائیں رحمت کرو بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ صدقے کے فوائد ہیں اس آیت میں کہ انسان کو پاک کرتا ہے اس کا تذکیہ کرتا ہے دعائیں ملتی ہیں یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لیکن عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں تو جتنے دل سے وہ دعا دیتا ہے آپ کو شاید آپ کسی کو دس دفعہ بھی کہنا میرے لیے دعا کرو تو وہ اس سوچ سے نہیں کرے گا اور اس کے متناہی اثرات جاتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا اگر ہم ترین صدقہ مال ہے لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے پھر اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسروں کے اوپر صدقہ کرے اگر نہیں ہے تو کچھ کرو تاکہ کچھ ہو اور صدقہ کر سکو لوگوں نے کہا اگر اس کی استطاعت نہ ہو بازوقت انسان نہیں کچھ کام کر سکتا نہیں کما سکتا آپ نے فرمایا وہ ضرورت مند کی خدمت کرے لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے جسمانی طور پہ کمزور ہے خدمت ہی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے زبان سے تو بولے لوگوں نے کہا اگر ایسا بھی نہ کر سکے یعنی بازوقت انسان نہیں بول سکتا اس کو خود ہی نہیں کچھ پتا کہ خیر کیا تو کیا کسی اور کو بتائے آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں یعنی آخری درجہ کیا ہے انسان ایسے کام سے اپنے آپ کو بچایا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی اب اس میں ایک اہم چیز کیا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی آپ کو کسی کی کون سی چیز سے تکلیف تہارت کا خیال نہ رکھنا بدخلاقی سے, بد اخلاقی سے. Yes. احسان جتانے سے ٹھیک ہے تو اس سے آپ دیکھیے کہ جو کسی کی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ بس آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں بس یہ یاد رکھ لیں یہ کرائیٹیریا رکھ لیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے جب انسان کو مال کی ہرس بھی ہوتی ہے اور تمنگری کی خواہش بھی اور ناداری کا اندیشہ بھی تو اس وقت صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے اور یہ انتظار نہ کرے انسان کے جب دم حلق میں آ جائے اس وقت فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا وہ تب اب دوسروں کا ہو ہی چکا اور مرض کا علاج بھی صدقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان کا اللہ الہ الا و بحمد کا اللہ انت استخبر کا بطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ